ہجری کی درمیانی رات اکتیس اگست دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے آج انشاءاللہ شاء تعالی قرآن کلاس نمبر ایک سو دس میں ہم صورت الانام کی آخری تیرہ آیات کو ڈسکس کریں گے اور یہ بھی قرآن پاک کا ایک اہم ترین مقام ہے اور بلکہ قرآن پاک کی اسٹڈی کے دوران مجھے جو قرآن پاک میں سب سے فل چیزیں لگیں ان میں سے یہ تیرہ آیات بھی ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ڈوائن علم و حکمت کا خزانہ پوشیدہ ہے تو ہماری آج گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کے نام سے اپلوڈ ہوگی ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اور اس مسئلہ نمبرٹی ایٹ کا عنوان ہے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات تین نہیں چار سوالات عوام میں تین مشہور ہیں حالانکہ انہی احادیث میں ایک چوتھا سوال بھی ہے جو سب سے اہم ترین ہے ہماری ہدایت کے لیے سرات مستقیم کے حوالے سے اسی لیے میں نے اس ٹاپک کا نام رکھا ہے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات سورت الانام آئد نمبر 153 سے لے کر ایک سو 65 تک یعنی اس سورت کے آخر تک تیرہ آیات اور یہ جو 78 کی نسبت اس حوالے سے بھی ہے کہ سورت الحج کی آیت نمبر 78 ایٹ آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سما کم المسلم من ابلو افی حضا بھی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کہ جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور وفی حضا اس کتاب میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو صراط مستقیم پر وہی ہوگا جو کہ مسلم ہوگا فرقہ واریت کی لانت سے دور آج انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی اس میں آیات آ جائیں گی تو یہ واحد مقام ہے سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ جس کی نسبت سے مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلم لفظ کو ایز اے سفت استعمال نہیں کیا بلکہ ایز اے ناؤن استعمال کیا ہے نام کے طور پر باقی جگہوں پر جہاں بھی ذکر آیا عموماً وہ اپنے اصطلاحی معنوں میں آتا ہے بلکہ لغت کے معنوں میں آتا ہے یہاں پر اصطلاحی معنوں میں آیا لغت کے معنوں میں مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم ہم کرنے والا تو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ویل ٹو اللہ اللہ کے حضور اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا اور امن و سلامتی کا اللہ کے حضور حصول حاصل کر لینا یہ ہے حاصل کرنے والا مسلم اب آ جائیے سورت النام کی آیت نمبر ون ففٹی تھری بسم اللہ الرحمن الرحیم و انا ہاضا سراطی اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے سب تو اس راستے کی پیروی کرو اس کی اتباع کرو یہ پرفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا دراصل سیدھے راستے کی پیروی ہے اور بے شک یہ ہے سیدھا راستہ میرا فتب اس کی پیروی کرو ولا تب تب اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فتح فر اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا وہ تمہیں جدا کر دیں گے فرقے میں ڈال دیں گے الگ کر دیں گے ان سبیلی میری راہ سے یعنی سراف مستقیم سے ہٹ کر کسی بھی اور راستے کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے یعنی on the behalf of prophet آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے وہ چیزیں تمہیں دور کر دیں گے رالی کا وسا کم بھی یہ ہے وہ بات اصل کانٹے کی بات جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے لا اللہ تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن کی تباہی سے اس کے عذاب سے بچ سکو اب یہ آیت ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیات میں سے سورت الانام کی آیت نمبر 153 اس کی صحیح ایکسپلینیشن ہے مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے جو اس کی صحیح سند ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار ایک سو بیالیس نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی القبرا کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ ہزار ایک سو چوہتر نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر تفصیر چیپٹر میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا تین سو تین ہجری اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اسی آئے ون ففٹی تھری نمبر صورت اللہ کی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں بڑی زبردست حدیث ہے حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین پر یوں اور پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی یوں جو جس کو آج کل ماڈرن فلاسفی میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام یعنی جو مچھلی ہوتی ہے اس کے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی یعنی ایک یوں لکیر اور یوں دونوں طرف لکیریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درمیان والی لائن تھی اس پر یوں انگلی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ آیت تلاوت فرمائی یہی سورت اللہ کی آیت نمبر ون ففٹی تھری وہ ان سراطی اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے سیدھا جنت کی طرف اللہ کی رضا کی طرف فتب اسی کی پیروی کرو ولا تب تب اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فتح کا بیکم ان یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے اس سے فرقے میں ڈال دیں گے یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وسیعت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے حضور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں کی لکیریں ہیں فش بون ڈایاگرام کے اندر یہ والی درمیان والا تو ہے سراپ الم جس کی ہم دعا کرتے ہیں ایک دین اک سیرات المستقیم سیرا تو آپ صلی اللہ علیہ فرمائی جو دائیں بائیں باقی لکیر ہی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو کہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے یعنی گمراہی کی طرف اصل راستہ ہے درمیان کا اس سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ امام کائنات سعید اللّاہرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا عالمی مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح طریقے سے امت تک پہنچا دی کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ جتنے بھی راستے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں چاہے کسی بھی بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ کسی بھی سلسلے کے پیچھے لگ جاؤ کسی بھی امام کے پیچھے لگ جاؤ یہ سارے کے سارے راستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے سیدھا راستہ ایک ہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے سے ہٹ کر جتنے بھی راستے بنائے گئے کسی امام نے نہیں بنائے وہ راستے اماموں کے نام پر غلط راستے ڈیوائز کیے گئے جیسا کہ عیسائی ابن مریم علیہ السلام کے نام پر کرسچینٹی بنائی گئی حالانکہ عیسائی علیہ السلام وجیح سے دنیا والا خاں ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر ون پوائنٹ سیون فائیو بلین فیس آف ارتھ پونے دو ارب عیسائی اگر اس دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ ہی ہیں تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے البتہ ہم کرسچینٹی کے ان غلط عقائد کو تو رد کریں گے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے بلکہ ان کے نام پر بنائے گئے غلط عقائد کی اس کی مذمت کرنا مقصود ہے بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر چاہے کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا گیا کسی بھی نظریے کے ساتھ مقابلے پر جو فیور پہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے جو مقابلے پر ہیں تو وہ راستے سب کے سب شیطان کے راستے ہیں عزو باللہ تعالی تو صراط مستقیم صرف ایک ہے واحد کے سیگے کے ساتھ آیا سورت الفاتحہ میں بھی ہم اللہ کے حضور اسی صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں ایک دن المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ دکھا سراپ المتا علیہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں سارے راستے ہی ہاتھ پر ہیں سارے تصوف کے سلسلے ہاتھ پر ہیں راستے میں تو لفظ ہی نہیں ہے اور پھر ظلم کی انتہا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا پاس سینس کا سیکھا ہے آیت یہ پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے چودہویں صدی کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بریلوی کہتے ہیں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا یہ ہے سراط اللہ دینا علیہم جو بندی کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں سراط اللہ دینان علیہم ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے بزرگ سراط اللہ ددین علیہم ہے اہل تشیو کہتے ہیں جی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے بزرگ سرأۃ اللہ دینا تعالیم ہے حالانکہ ان سب سے پوچھیں کہ یہ سرأۃ اللہ دین الم کا مطلب ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا قرآن کے نزول کے وقت تاویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد صرف اور صرف صحابہ اکرام علی مدوان اور اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی اہل حق نہیں قیامت تک آئیں گے لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اہل حق ہے ایک کو بہت بڑا عشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے ایک بندہ اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا مشرق ہے ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مواہد ہے دوسرے کہتا ہے یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے اسی طریقے سے کوئی کسی کو گستاخی عل بیگ کہتا ہے کوئی کسی کو گستاخی صحابہ کہتا ہے اور یہ پورے کی پوری کھچڑی جو ہے اس طریقے سے امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے بن چکی ہے تو سراط علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تو راستہ تو ایک ہے اور راستہ کس کو عطا ہوتا ہے پیغمبر کو اسی پہلے کہا گیا کہ پڑھتے سراط اللہ تعلیم پیچھے سے پڑھو से دن سراط المستیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا पर سیدھا راستہ کس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے صرف پیغمبروں کو اس کے بعد سارے فالوور ہیں چاہے صحابہ ہو تابین ہو تبا تابین ہو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان فالوور है لیڈر صرف ایک ہے امام قائدات سعید الورین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں امام اعظم وہ ہیں ہمارے لیڈر باقی سب فالوور ہیں سیدنا انبکر صدیق ہوں سیدنا عمر عثمانوں علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں یا قیامت مت تک آنے والا آخری مسلمان سب کے سب امتی اور فالوور ہیں تو کہا گیا کہ صراط اللہ عام علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اب اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن میں یوں بنے گی اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ کرار پائے صحابہ اکرام تابئی انبا تابئی محدثیم نے کس راستے پر چلنے کی ترغیب دی اور خود چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تو یہ سارے ہی حق پر ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے سارے حق پر نہیں حق پر صرف ایک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بات میچ کر جائے گی کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ وہ پھر اس حق کے راستے پر ہوگا ڈکشنری اور اسلام کی ڈکشنری قرآن اور سنت ہے جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست صحیح بخاری میں سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کتاب الاعتصام بال کتاب و چیپٹر میں یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا محمد الفرقن بین اناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے یہ کتاب بھی ہے الفرقان سورت البکرا کے اندر آیا ال المران کے اندر آیا یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ صحیح بخاری میں میں نے بتا دیا محمد فرق بین اناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہی اسی چیپٹر کے اندر سات ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا یعنی خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا کون ان پاگل ہوگا ایسا سر تو انکار کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا اور جب میرا انکار کر دیا تو جنت میں جانے سے انکار کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے حق کا راستہ الحمدللہ للہ سراوت اللہ علیہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہے بلکہ ایک راستہ ہے انڈیویژل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ اب اس میں تقلید کے حوالے سے اور اتباع سنت کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کا محل نہیں اس پہ میں آلریڈی یہ گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر دس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو ہے تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے سورہ سوریہ عالمران کی اس آیت کے تحت سورہ سوریہ عالمران آیت نمبر اکتیس ان کن تم تو اللہ فتبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو یہاں بھی آئے نا فتبی وہاں بھی آئے فتبی اونی پھر میری پیروی کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس آیت کے کانٹیکس میں, میں میں نے وہ گفتگو ریکارڈ کروائی تھی اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر گیارہ تقلید اور مسلمانوں کے پہلے تین سو سال کے بزرگان دین ہمارے اصل اسلاف پہلے تین سو سال کے جو بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر ان کا جو میرے صحابہ ہیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ تابعین تبا تابعین یہ تین سو سال کا زمانہ یہ مبارک دور کے ہمارے مسلمانوں کے اسلاف کیا تھے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اصلاف اس میں, میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں ارض کر دی ہیں اب اگلی آیت کی طرف آ جائیے آتی موسل کتاب تمام اور پھر ہم نے عطا فرمائی علیہ السلام کو کتاب جو کہ پوری کرتی تھی اللہ احسن نیک لوگوں کے اوپر اللہ کی نعمت تمام کرنے والی وہ کتاب تھی وہ تفصیل الک الشعی اور وہ ہر شے کی تفصیل تھی یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات ارشاد فرما دیے تھے اسی کی کنٹینیوشن قرآن پاک بھی ہے اور خصوصاً وہ ٹین کمانڈمنٹس جو مسئلہ نمبر سیونٹی سیون کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہے سنت پر وہ ٹین کمانڈمنٹس جو تورات میں بھی تھی انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی عید نمبر تیئیس سے لے کر انتالیس تک اتنا آیات کے اندر وَهُدَو وَرَحْمًا اور وہ یہ کتاب جو تھی تورات ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی لعلهم بلقاء ربهم تاکہ وہ لوگ جو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے کر آئے وہ ہرا کتاب مبارک اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تم پر برکت کتاب اللہ فتح بھی او اس کتاب کی پیروی کرو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہے اور نہ ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے ایز اے ای انسٹیٹیوشن ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیس کر رہا ہے کتاب و سنت کے اوپر تو اللہ تعالی فرما دیا اس کتاب کی پیروی کرو متقو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو کتاب کی پیروی کے اندر ہے بھائی ہدایت اب اس آیت پر بھی بولا جائے تو ایک گھنٹہ دو بلکہ دو گھنٹے الگ سے چاہیے اس میں میری پوری گفتگو ہے یوم عرفہ یعنی نو ضلحجا چودہ سو بتیس ہجری کی جو رات تھی اس میں میں نے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ گفتگو ہے امام المبیا کی دعوت قرآن جس پہ ہمارا یہ ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہے اور یہ سب لوگوں کو لیکچر کے بعد دے بھی دیا جاتا ہے اور یہ ہم نے کتاب اے مسلمانوں تمہاری طرف کس لیے نازل کی اے بنو اسماعیل اے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد تمہاری طرف اس لیے نازل کی کہ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہم سے پہلے جو تھے دو گروہ یعنی یہود و سارا ان کو کتابیں دی گئیں ہمیں کوئی کتاب نہیں دی گئی من منقبلینا جو ہم سے پہلے دو گروہ گزرے وہ ان کن نہ اندرا ستی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے یعنی تو انجیل تو ہم تک پہنچی نہیں ہے اگر ہمیں اللہ کوئی کتاب دیتا تو ہم اس کی پیروی کرتے تو اللہ تعالی فرمایا میں نے تمہاری یہ الیگیشن دور کرنے کے لیے اور تم پر حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں یہ مبارک کتاب عطا فرما دی ہے الحمدللہ او اوتکول کیا یہ نہ ہو کہ تم یہ قیامت والے دن کہنا شروع کر دو لو انا ضلع علید الكتاب اگر ہم پر بھی کوئی کتاب اتری ہوتی جیسا کہ یہودوں نصارا کی طرف اتاری گئی تھی لکن ان ہوم تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر اللہ تعالی کی ہدایت پر ہوتے دعوے کرنے بڑے آسان ہیں دودھ پینے والے مجنوں بڑے ہیں اور یہاں بھی ہوتا ہے ہم کسی کو درس میں دعوت دیتے ہیں نا تو غلطی سے اگر کسی کے پاس میسج نہ نہ چلا جائے تو کہتے ہیں وہ میسج نہیں آیا تھا ورنہ میں نے درخت میں آنا تھا حالانکہ چلا بھی جائے تو تب بھی نہیں آنا ہوتا تو بعد میں بہانا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اسٹنک سے واقف ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ نہ ہو کہ والے دن تم کو ہو کہ اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو ہم ان دو گروہوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہوتے یہ نثارا سے دعویٰ تو کیا تھا ہیں اسی روش پہ چل رہے ہیں سیم وہی خرابیاں اسی امت کے اندر بھی آتی جا رہی ہیں اللہ ماشاء اللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ادر وائز اس کتاب کو تو بدلا نہیں البتہ اس کتاب کو تفسیر کے ذریعے اس قابل کر دیا ہے کہ اس سے کوئی ہدایت نہ حاصل کر سکے علماء نے ہے ایز فار ایز ٹرانسلیشن از کنسرن کوئی مسئلہ نہیں اسی لیے میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پری ڈیٹرمنٹ ریزل کے بغیر ترجمے سے پڑھیں خود تفسیر سے نہیں اور ایک اور بڑا ننگا جملہ ہے کسی کو برا نہ لگے کہ قرآن کا صرف وہ مفہوم معتبر ہے جو ایک غیر مسلم اس کو پڑھ کے لیتا ہے مسلمان تو پہلے ہی ذہن بنایا ہوا ہوگا کہ میں نے کون سی آیت ماننی ہے اور اس کا کیا مطلب لینا ہے اس کو کیا سمجھ آئے گی ایک غیر مسلم پری ڈٹرمنٹ کے بغیر ہوگا وہ جب کوئی پڑے گا یا کا نام کا نسطین تو پوری دنیا کے مولوی مل کے اس کو کبھی نہیں منوا سکتے کہ اس آیت کے بعد یا علی مدد یا یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا چاہیے وہ کہے گا جی بالکل واضح ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھے کو پکارتے ہیں ظاہری اسباب کا اختیار کر سکتے ہیں یہ غیر میں مدد کی بات ہو رہی ہے ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وہ تاب انری والا تعبل اسمیوان وہ کبھی بھی نہیں کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو قرآن کا صرف وہ مطلب موتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے یا مسلمان ترجمہ کرے خواہ کسی بھی فکر کا ہو بریلوی ہو جو بندی ہو اہل عزیز ہو یا اہل ہو ترجمہ سب کا پڑ اپنا ترجمہ تو پڑھیں بریلوی عمر بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں دیو بندی شلی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اہل حدیث جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اہل تشو سید فرقان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لیں پڑھے تو صحیح کسی صورت اس کتاب کو تاکہ پتہ تو چلے اور الحمدللہ میرے تو ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کو اللہ سے بارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہدایت دی ہے قرآن میں پھر بادل تو نہیں داخل ہو سکتا اللہ تو یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کی ایسا نہ ہو قیامت والے دن تم یہ گلا کرو اے اللہ ان دو گروہوں کو کتاب دی تھی یہود و سارا کو اگر ہمارے پاس آئی ہوتی لکنہ اہدا من تو بے شک ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے تھکم بئی نہ تم مررب تو پس تحقیق بے شک آ گئی ہے تمہاری طرف یہ روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے وہ دوں اور رہماں اور یہ بھی کتاب ہے ہدایت اور رحمت فمن من, من ازلم بھی آیات اللہ تو اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جو اب اللہ کی آیات کو جھٹلا دے جھٹلانے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دینا ہی صرف جھٹلانا ہے قرآن کو ماننا اور مرضی اپنی کرنی یہ بھی قرآن کو جھٹلانا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننا بھی ضروری ہے قرآن کو ماننا ضروری نہیں صرف قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے قرآن پر ایمان ہے اور سودی کاروبار اسی طریقے سے جاری ہے رسک حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے قرآن پر ایمان ہے لیکن فجر کے وقت آنکھ کھولنے کا دل ہی نہیں کرتا خاک ایمان ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جس نے جھٹلا دیا مسافہ انہا اور ان آیات سے منہ پھیر لیا اور ٹھیک ہے جی باتیں ہوں گی اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹا بھائی یہ دنیا تو میٹھی ہے اگلی پتہ نہیں کسی نے دیکھی بھی ہے کہ نہیں یہ ہم زبان ہال سے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں قال سے نہ کہیں لیکن ہمارا پریکٹیکل ایٹیچیوڈ تو یہی بتاتا ہے ان کریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے تھے بڑا برا عذاب بدلے میں اس کے کہ جو اس ان آیات سے وہ بیما کانو یس سفون کنارا کشی اختیار کرتے تھے اس سے منہ کھیل لیا کرتے تھے ہلون یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یعنی کہ عذاب لے کر فرشتے نازل ہو جائیں اس وقت یہ پھر قرآن کی طرف آئیں گے اور دعوت حق قبول کریں گے او یا ربو کا یا خود تمہارا رب ان کے پاس آ جائے وہ رب تو آئے گا لیکن وہ جا ربو کا بل بلکہ لیکن قیامت کا دن ہوگا ہمارا رب اپنی شان کے لائق جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہم کوئی طویل بیان نہیں کر سکتے تفصیل نہیں اس دنیا پر نزول فرمائے گا سورت الفجر کے اندر آئے ہے وہ جا ربو کا ول اور تمہارا رب اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پر اتریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں قیامت کے دن توبہ کی تو کیا دیکھ کر مانا تو کیا مانا او یا باہد آیا ربک یا تمہارے رب کی طرف سے کوئی بہت, بہت بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں پھر یہ ایمان لے کر آئیں گے. یوم بہدو آیات ربک اور تمہارے رب کی نشانی پھر جس دن آئے گی قیامت سے پہلے اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ سورج جو ہے مغرب میں غروب ہونے کے بعد دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سورج طلوع ہو جائے گا مغرب سے اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی اللہ کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آئے تلاوت فرمائی سورت النام کی آیت نمبر 158 یہی سے آگے جو آ رہا ہے لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت کی جب وہ حدیث بیان کی صحیح بخاری والی حدیث کہ سورج مغرب سے نکلے گا ایک دفعہ پھر اس کے بعد ایمان لانا نفع نہیں دے گا اس آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے لا نفسن تو کسی بھی نفس کو ایمان لانا پھر اس بڑی نشانی کے بعد نفع نہیں دے گا لم تکن آمرت من قبل جو کہ اس نشانی کے ضہور سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا جو پہلے ایمان والا تھا اس نے بعد میں پھر تجزیے ایمان کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا سورج مغرب سے نکلنے کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے جب کسی پر نظر کا عالم تاری ہو جائے اس کو اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو جائے اس وقت نہیں اوکسبتی ایمان خیر یا اس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر تلاش نہیں کی تھی اس نشانی سے پہلے پہلے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ولم تغویر ولم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد اتنی اصلاح کرنے کے بعد بھی یہ بات نہیں مانتے تو ان کو فرمائیے پھر انتظار کرو اب آخرت کے دن کا چمکی ہے اس میں ان نام تور بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار میں ہیں اور بھائیوں ایمان والوں کہ دل کو چین ملے گا جب ابو جہل کو عذاب دیا جائے گا جس نے امبار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے سامنے ان کی ماں سمیہ اور باب یاسر کو قتل کیا اور جس زدناک طریقے کے ساتھ تو عمار ابن یاسر کے تو کلیجے کو اس وقت ٹھنڈ پڑے گی جب قیامت والے دن ابو ابوجال کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا تو محبوب فرما دیجئے انتظار کرو پھر ایمان نہیں لاتے ہم بھی انتظار میں ہیں اس دن کے کہ جب اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ آخرت بھی پتہ لگ ہی جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ آخرت میں پتا چل جائے گا کون ٹھیک اور کون غلط اور بھائی آخرت میں پتا چلے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے فائدہ تو تب ہے جب ہمیں اس دنیا میں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے آخرت میں پتا بھی چل گیا تو واپس تو دنیا میں آ نہیں سکتے لہٰذا اس دنیا میں ایفٹ کر کے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کائنات کا سب سے بڑا حق یہ اللہ کی کتاب ہے سورہ بنی اسرائیل ابل حق کی الز اللہ نزل اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے انگلش میں پرپرفل بقصد کتاب ہے یہ اور مقصد کیا ہے انسانیت کی ہدایت کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اپنے امال کا بدلہ ملنا ہے اچھے امال کا بدلہ عذاب کی شکل میں برے امال کا بدلہ عذاب کی شکل میں اور اچھے امال کا بدلہ جنت کی شکل میں جب اگلی آیت بھی قرآن پاک کی سخت ترین آیات میں سے بلکہ ٹاپ آف دا لسٹ یہ سخت ترین آیت ہے سورت الانام کی آیت نمبر 159 جو ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرقوا الزین فرقین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں سرکے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا شہید اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقہ باز ہے فرقے بنانے والے ان امرہم اللہ ان کا معاملہ سپرد کر دیجئے اللہ کے سما یونبی پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی بتا دے گا قیامت والے دن جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے تو یہ آئے بالکل واضح ثبوت ہے کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فرقے بناتا ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر اسلام اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور ٹائٹل اپناتا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے اچھا بعض لوگ اس کی تفسیر میں وہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا تھا ان کے بارے میں تھا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں سرکے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے کیونکہ یہودیوں نے سرکے بنا لیے تھے اور انہوں نے امبیا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا تو بھائی مجھے بتائیں کہ یہودیوں نے اگر اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ان سے رسول اللہ کا تعلق کوئی نہیں ہے اور جن مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا ان کے ساتھ تعلق ہے م? یہ خوم خا اس طرح کی مثال بیان کرتے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے میں اگر کہوں کہ چونا سفید ہوتا ہے دودھ کی طرح تو کوئی کہے یہ چونے کو آپ سفید کہہ رہے ہیں دودھ نہیں سفید ہوتا دودھ کی مثال بھی دی ہی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ چونے کی سمجھ آ جائے تو اگر یہ یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہو کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے نبی آپ سے کوئی تعلق نہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرقے بنانے کی اجازت ہے بِاللَّهِ کیسے اجازت ہو سکتی ہے پرانے پاک میں کیٹاگوریکل مسلمانوں کو خطاب کر کے کافروں کو نہیں مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ سے و تعالیٰ نے اشاد فرمایا واحسیم بحب اللہ جمی تفر رقو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سر واریت میں مت پڑو اور یہ اللہ کی رسی قرآن ہے جو غزیر خون کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سرکا واریت میں مت پڑو بٹو تعالیٰ پہ میں, میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے میری دس ویڈیوز میں سے بارہ کلپ اٹھا کر تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو فرقہ واریت علما اور بزرگ اور اتحاد امت اس میں دس لیکچرز میں سے کلپ اٹھا کر ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اسی آئےت کے کانٹیکس میں اس لیے میں نے الگ سے پھر اس کے اوپر تفصیلی بات آج نہیں کرنی لیکن یہاں پر کچھ اس ٹاپک سے ذرا سے ہٹ کر لیکن انڈائریکٹلی اس کے ساتھ تعلق ہے دو چار باتیں میں یہاں پر ارض کر دوں ایک اور آیت جو ہم نے اپنے منہج پر پہلے نمبر پر لکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو میں بھی اس کو ڈسکس کیا اور یہ ریسرچ پیپر نمبر سیون ہے جس کے اوپر یہ تینوں آیات لکھی ہوئی ہیں پہلی آیت یہی ہے مئی اب تغی غیرسلامی دینا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوا فلے یوگ والا من ہو تو اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا وہ فراخی من الخرین اور ایسا شخص قیامت والے دن خسارے میں پڑ جائے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام از is the ایکسپٹیبل ریلیجن in the سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور قابل قبول دین قیامت والے دین صرف اسلام ہے اسی لیے سورت الصور عالمران کے اندر یہ آیت آئی ان دا دین اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے حضور دین تو صرف اسلام ہے اور کوئی دین acceptable نہیں ہے اب اسی کانٹیکسٹ میں قبر میں جو چار سوال ہونے ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ قبر میں تین نہیں بلکہ چار سوال ہوں گے وہ معاملے کو کلیئر کریں گے فرقہ واریت کے حوالے سے یہ بھی اہم ترین گفتگو ہے کہ یہ جتنی فرقہ واریت کی لانت ہے اور مسجدوں کے بار بریلوی جو بندی اہل عزیز اہل تشو یہ بزت کرنا یہ میں نے بزت ثابت کی ہے کتاب و سند سے اور تمام علماء کرائم جو ہیں یعنی کہ مجرم علماء کرائم انگلش والا علماء کرائم ان کے سارے وقت سے میں نے اس میں سیٹل کیے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے اندر فرقہ واریت علما اور بزرگ اور اتحاد امت علماء کرائم کو ایک اور اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر فلاسفی کی لینگویج میں جس کو پنجابی میں میں کہتا ہوں پھکی وہ یہ چار سوالات قبر کے کہ بھائیو اگر یہی پریزنٹیشن ہوتی اللہ کے حضور قابل قبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر جاتے کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ لکھنا بتایا کہیں پر قرآن اور سنت کی تو ٹرم ہی مسلم ہے یا اردو میں کہلے مسلمان بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دھوئے اور بخاری اور مسلم میں ہی ملتا ہے کہ سنت ہے جمے والے دن غسل کرنا ویسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے جمعے کو کریں البتہ ہفتے میں ایک دن رہنا ضروری ہے وہاں الفاظ ہے مسلم اور اس سے بھی بڑھ کر مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے ٹاپک پر میرے ایک گھنٹے کا لیکچر ہے اس میں میں نے ایک حدیث بتائی تھی صحیح مسلم کی کہ قرب قیامت میں یہودیوں کا جب مسلمان کتاب کریں گے اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی پکارے گا یا مسلم اے مسلم یا عبداللہ اے اللہ کے بندے یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اس کو قتل کر دیں وہاں یہ نہیں ہے کہ یا اہل حدیث یا سلفی یا بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ نہیں یا مسلم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں بشکار شریف کے اندر بھی جنگوں والے چیپٹر کے اندر بھی حدیث موجود ہے البتہ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے غرقد کا درخت جو یہودیوں کو پناہ دے گا وہ نہیں بولے گا اور آج اسرائیل کے اندر اس درخت کی کاشت بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے البتہ اس میں اس دور کے اعتبار سے کیا مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ اور لاعمل ہونا چاہیے وہی میں نے مسئلہ نمبر بارہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام بیان کر چکا ہوں تو مسلم یہ ٹرم ہے اب یہ قبر میں جائیں گے تو سارا یہ بریلوی جو بندیا لدیشیا ختم ہو جائے گا جو میں ایک یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ چوتھا سوال امپارٹینٹ اور پہلے تین سوال بھی لیکن آج تک ہم نے کبھی غور نہیں کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کتاب الجنا اس چیپٹر میں کہ قبر میں چار سوالات کیے جائیں گے چار کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتایا گیا وہ میں گن کے بتا رہا ہوں چار ہے کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے پہلا سوال ہوگا مر رب کا بتا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو کیا خیال ہے کہ بریلوی دو اہل عزیز شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یہ کہا جائے گا دین ال اسلام میرا دین اسلام ہے تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلامی دین ہونا چاہیے ان مولویوں کو چھوڑو ان شاہب العدیث شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانۂ اعظم ان کو چھوڑو انہوں نے اپنی قبروں میں جانے پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں سیدھی سی بات ہے وہ اپنے امال اپنے ساتھ لے گئے ہم کسی کے پابند نہیں ہیں ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے اب ہمارے صاحب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے مجھے oh, جی, اسلام تو سارے کہتے ہیں مسلمان تو سارے کہتے ہیں اگر ہم اہل عزیز اور دیوبان اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ رشتوں کے ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں ایک جز نمبر ون کہ دین تو بتا دیا آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوصلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مچھروں کے بارے مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں الحمد اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی دوبندی والدیشیا نہیں لکھا ہوتا سعودی عرب کے باہر مسجدوں کے باہر کسی مسجد کے سوائے اس کے نام کے مسجد سیدنا سعیدکر مسجد سیدنا علی مسجد سیدنا امام بخاری یہ اس کا نام ہے لیکن کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لکھا ہوا یہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بےودا کلچر اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنا کے اندر آپ حیران ہوں گے میں چائنا کے اندر گیا اگست جولائی دو چار کی بات ہے مجھے حیرانگی ہوئی کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلی دیوبندی اہل حدیث اور شی ہیں حالانکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلی کیا چیز ہے دیوبند کیا چیز ہے اہل حدیث کیا چیز ہے شیعہ کس چیز کا نام ہے انڈیا کے شہر ہیں بریلی اور دیوبند تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر اس اعتبار سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا ہے اس وقت جتنی گمراہی ہیں یہی باہر جاتی ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اچھی چیز تو بڑی مشکل سے اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہے ورنہ چینلز میں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کرنے دیتا اللہ تیسرا سوال ہوگا ماں کنتا تقولفی حق حاضر رجوع اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا کیا سیدا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا ترمزی کے الفاظ ہیں من نبیو کا تیرا نبی کون ہے؟ دونوں سوال ٹھیک ہے. اس میں جو کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ احمد میں ایک حدیث ہے. وہ شخص میں تو فرشتہ کہے گا اللذی اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے مبوض کیا تھا پھر کہ رسول, رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جتنی وہ چیما گوڑیاں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر سات کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا آج محل نہیں ہے جس کو شو کو وہ دیکھ سکتا ہے تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے اب ان تین سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے جو مؤمن ہوگا بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہے اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا اس کے بارے میں مصنف امام احمد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق اٹھارہ ہزار سات سو تینتیس نمبر اور ابی دعود کے اندر تین ہزار دو سو بارہ اور چار ہزار سات سو ترپن یہ دو حدیسیں سن نبی دعود میں الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی یہ چوتھا سوال بتا دیں یہی تو اصل چیز ہے سرات مستقیم اسی سے تو ملنا ہے تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا تھی کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ ممن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا میں نے کیا چیز پڑھی تھی کتاب اللہ اور انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآنوں ڈریکٹ نہ پڑنا, ہو جاؤ گے تو ان کی پبلک بھی کیا قبر میں جا کے جواب دے گی قرآن جس نے پڑھا ہوگا نا اب پتہ چل گیا کہ کس مومن نے کون مومن ہے جس نے قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں جس نے پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یاسین اور سورہ ملک کے وہ بھی بغیر تجمے کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی اس نے خار کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی خار تصدیق کی اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ایسے چھوٹ چال جان گے کب فرشتہ میں تو نہیں بولا جا سکتا فرشتہ بولو گے اللہ علوم دس دے گا اللہ تعالیٰ بتا دے گا فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے چودہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر ٹوینٹی سیون جو ہے وہ تلاوت فرمائی اس کے بعد بہاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ کے قرآن پاک میں دو سو ساٹھ نمبر پیج پہ پہلی آئف ہی یہی ہے دو سو ساٹھ نمبر پیج پہ سبزی آمن بالکول ثابت اللہ تعالی ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح کال کے اوپر صحیح کال کون سا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فلحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی وفل آخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے صحیح مسلم کے عزیز ہے جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہوگی والمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے ظالم کون ہے جو کتاب نہیں پڑھتے وہ آگے آ جائے گا ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فریج کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خود نہیں گمراہ کرتا انہوں نے گمراہی خریدی ہے وہ یف اللہ یشاہ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا اور جو ہدایت چاہے گا وہ لذینہ جاں دفینا لنہ دین سب النا کی آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہے آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو پرانے پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے اور آخرت یعنی قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور وہ قول ثابت کیا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفٹ محمد رسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہاں جی اب آ جناب کے ساتھ کیا ہوگا پہلا سوال پوچھا جائے گا مرربو کا تیرا رب کون وہ کہے گا ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا لا ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تعالیٰ <تصفح> ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے اس طرح نہیں ہوگا اتنا سوکھا کام نہیں ہے وہ تو حدیث میں بتا چکا صحیح بخاری سے میں کہ جس نے میری اتاس کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا انکار کرنے والے جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیسے رسول اللہ کو مان لے گا وہ اکبر منافق سے دوسرا سوال ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پتا تیسرا سوال ہوگا کہ مجھے نہیں پتا اللہ اکبر پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے پھر پوچھیں گے یہ چوتھا سوال منافق سے یا وہ جو گناگار شخص ہے اس سے تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا میرے خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی وہ کہے گا میں وہی وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سنی اصل سے شروع تو این جی کر رہے ہیں ہم تو شروع سے یہی کر رہے ہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں ایک ہزار تین سو چوہتر کتاب الجنائز میں بخاری کے الفاظ ہیں وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چوتھے سوال کے جواب میں اللہ کا اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی اس لیے میں کہتا ہوں پڑھ پڑھا کے کہ سن سنا کے سننی نہیں سن سنا کے سننی, سن سننی ہو جائیں گے فرشتے پھر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ بھی اسی بخاری 1374 میں الفاظ ہیں تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی آگے پھر میں حل بجانا ہونا کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے وہ قیامت والے دن تو کہے گا وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو پھر وہ کہے گا نا کہ سان بزرگاں نے مار چھیا انہوں نے دوڑا عذاب دے قرآن کے الفاظ ہے سورت العذاب کا آخری رکو پڑھ کے دیکھ دی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اور سورہ حامیم سجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رو دیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور اس میں میں نے پورا دو گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے بالکل ننگا لیکچر بزرگوں کی اندھا دند پیروی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے کے نام سے اس میں ہی میں نے ساری آیات بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بغیر تحقیق کے بزرگوں کو فالو کرنا ہے اپنے اپنے ایک کادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلے پوچھے گا اس کو ختم نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی اسی طریقے سے باقی مطلب فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے خود نہیں پڑھیں گے اب یہ اس کو پھر آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کام ہے پڑھنا جیسا کہ ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے جی الماء کا کام ہے پڑھنا فرشتے کہیں گے تو انہیں خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی اعلی بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا اس کے بعد الفاظ ہے اسی حدیث کے صحیح بخاری کے کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتوڑا ماریں گے وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی آواز اس کی چیخنے کی آواز اور ہتوڑے کی آواز زمین و اسمام کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں وہ نہیں آواز سن سکتے اگر وہ سن لیں تو سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں روزانہ اگر ہتوڑوں کی آوازیں آ رہی ہوں یہاں دفنا کے آئے اور جنازے اس کے قبرستان کے گیٹ پہ پہنچے اور ڈال کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے تو پتہ چل رہے اتنے بڑے داڑھی والے بزرگ تھے اور تسمیوں والے اور پگڑی والے اور شلوار ان کی گھٹروں تک پہنچی ہوتی تھی اتنے بڑی جماعت کے امیر بھی تھے اور یہ ٹھوڑا پڑ گیا ان کو تو پھر سارے میری بات کہہ رہے پر دیکھ <قبیر> بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عجر عظیم. دیکھ کر تو ساروں نے مان لینا اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خواہش کی اس بات کی لیکن میں پھر پیچھے ہٹ گیا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابھی عذاب قبر کا ٹاپک نہیں ورنہ اس پہ تو کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی کی پہلی جلد میں ہی عذاب قبر سے ریلیٹڈ بخاری اور مسلم اس کے علاوہ بھی تقریباً گیارہ مزید کتابوں سے کچھ بے اور باقی کتابوں سے احادیث موجود ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہی یہ منافق کے کانٹیکس میں میں وہ آیت پھر کیوں نہ پڑھ دوں یہ آیت نکال لیجیے سورہ تاہ آیت نمبر ون ٹوینٹی تھری سورا آیت نمبر 123 اب جب مومن کا ذکر ہوا تو سورہ ابراہیم پڑھی اب یہ آیت وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی اور یہاں پر میں یہ آیت پڑھتا ہوں 123 ٹوئنٹی تھری نمبر آیت ہے پیج نمبر تین سو پارا نمبر سولہ میں یہ بلو والے قرآن پاک میں سورت آحا سورت نمبر بیس اور آیت نمبر ون ٹوینٹی تھری آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے جمی آ پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ با اب تم تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اما یا اتن کم منی ہدا تو پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی اے انسانوں سن لو آزم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب آئے گی تمن تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا فلا یا بندو الا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا یہ اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں اسی لیے میں کہتا ہوں اس آیت نے مسئلہ تقدیر حل کر دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا اللہ تو چاہتا ہے اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی توفیق توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے توفیق پتا ہے کس سے چھینی ہے جو پاگل ہے اسے اس توفیق چھین لی ہے جس کی عقل کام کرتی ہے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے آج تک کبھی ہمارے اباؤ جداب میں کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان ٹینجیبل فزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں مسجد ہی نہیں مرن دینا میں تجھے آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا کبھی نہیں ایسا ہوا شیطان کا کوئی زور ایسا نہیں ہے صرف دعوت دیتا ہے بلکہ سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے شیطان پھر آخرت میں جھگڑے گا اس انسان کے ساتھ جب انسان تو مت لگائے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا شیتان کہے گا میں نے کہاں سے گمراہ کیا میں نے صرف دعوت دی تھی میرا زور تو تیرے پہ کوئی نہیں تھا واقعی کبھی زور نہیں ہے آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو تک بیرولہ سے پڑھے گا اس کو پانچ ہزار दिया जाएगा نماز دیا جائے گا कटे سارے دنیا کے का ہو جائے आ کا باپ بھی آ جائے کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکے گا یہ سارے شیتان ختم ہو جائیں گے خود بخود تو ہم اندر کی ہماری اپنی ول ہوتی ہے ہماری اپنی خواہش ہی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ہدایت کی, کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ اس نے بد قسمتی خود کمائی ہے نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدقسمت ڈکلیئر کیا ہے ولا یشکا شقی نہیں ہوگا وہ شقی کہتے ہیں عربی میں بدقسمت کو سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو تو مسئلہ تقدیر بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا اللہ اکبر اب اگلی آیت سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ من جا ابل حسن عتی جو کوئی اللہ کے حضور ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالی اس کو دس نیکیاں دے گا اس کی مثل سبحان اللہ وہ اللہ مسلح اور جو کوئی اللہ کے حضور کوئی برائی لے کر آیا تو اس کے بدلے ایک ہی برائی اس کے لیے لکھی جائے گی یہ اللہ کی رحمت ہے نیکی کے بدلے دس اور برائی کے بدلے صرف ایک وہ لا یوز نمون اور ان پر زلم نہ کیا جائے گا ظلم کہاں سے ہونا ہے اتنا بڑا فیکٹر آف سیفٹی رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری میکینکل انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں فیکٹر آف سیفٹی یعنی اگر کسی آ, میٹل نے دس ٹن وزن اٹھانا ہے نا تو وہ میٹل کی تھکنےس بڑھا دی جاتی ہے یا اس کا جو ہے کروسیکشن ایسا حالانکہ ڈالا اس پہ دس ٹن ہے جانا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹین کا فیکٹر آف سیفٹی ہے یعنی دس گنا طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی دس گنا فیکٹر آف سیفٹی لگا دیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی اور گنا کے بدلے ایک گنا اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس حوالے سے ذکر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بخاری اور مسلم کی مطف حدیث اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے ارادے کے اوپر اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو دس سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں فرما دیا ہے کہ سات سو گنا تک بھی ہم کسی کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں الحمدللہ اور اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گنا لکھا نہیں جاتا اور اگر وہ اس کو عملی جامع نہیں پہناتا پریکٹیکلی وہ گناہ نہیں کرتا اور گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے ارادہ کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا لیکن کیا کوئی نہیں نیکی کے بغیر ہی نیکی لکھ دیتا ہے ارادے کو صرف چھوڑنے کی وجہ سے اور اگر خدا نخواستہ وہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کے اعتبار سے میری تقریباً پچپن منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر گنا کبیرہ اور توبہ کا بیان اب آ رہی ہے جناب رکت انگیز آیات سراط مستقیم ہے کیا ابھی تک تو ہم نے سرات مستقیم کا کچھ بلیو سکیچ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرات مستقیم کیا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا ہدانی ربیلا سراط مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شر مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا راستہ سرات مستقیم دین ام قیم ام ملت حنیفہ یہ دین ہے بالکل قائم سیدھا دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو کہ حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک رب کے ہو جانے والے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں ہے اس میں ہے آتی ہے یہ الف والا حنیفہ ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا بزرس ربی کا متبتل تبدیل آ جو سورہ المزمل میں آتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر ایک رب کی ہو جاؤ وماں کا نام المشرقین اور اس ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے جس دین میں توحید ہے وہ ہے اصل میں سیدھا راستہ سرات مستقیم شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لیے کیٹیگوریکل مینشن ہے قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر دو دفعہ آئےت نمبر اڑتالیس اور ایک سولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ یق فرم یشرا کبھی فرماد نزاد کلیم یشا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ کے حضور پیش ہوا کہ وہ شرک کے ساتھ تھا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں لیکن امید ہے وہ میں یشرق بلّت اللہ ولام بعیدہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا دنیا میں شرک معاف ہو جائے گا سورت الفرقان کے آخری رقو میں آتا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا لیکن آخرت میں نہیں اور پھر المائدہ میں اس کا ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا شکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی مقبول دعا جو اس نبی نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہو مشرق کی شپاعت نہیں ہوگی اور پھر سوریہ ظمر کے اندر تو اتنے سخت الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سور ظمر کی آیت نمبر پینسٹھ ولی کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام لمبیا کی طرف ایک خاص وہی ہوئی تھی ان اشرکتا نہ یقب نہ امل کا وقون الحاصرین کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے ولی آزب اللہ تعالیٰ اب توحید اور شرک کے حوالے سے میرے دو لیکچرز ہیں ایک مسئلہ نمبر تھری کے نام سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں توحید کے حوالے سے جو اشکالات ہیں شرک کرنے والے لوگ دلاتے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے اور دوسرا اسی کی ایکسٹینشن ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا ہے اور یہاں پر وہ حدیث بھی صحیح مسلم کی یاد کر لیجئے اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر اہل پر چار پانچ ایم بی کی ایک فائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بہرحال بڑی رکت انگیز حدیث ہے جامعہ ترمزی میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اگر قیامت والے دن میرا بندہ زمین و آسمان بھی گرا ہو کے بھر کر لے آئے اور اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا لیکن یہ بھی سمجھیے گا کہ اس کا مزہ جو گناہ مرضی کرتا رہے شرک ذرہ برابر نہ اس میں ہو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی تعریف ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جتنے ٹائٹل دیتا ہے آخر میں سب سے بڑا ٹائٹل قرآن پاک میں کئی جگہ آیا وما کا نل مشرقین ابراہیم مشرکوں میں نہیں تھے کیوں نفس کی پیروی بھی شرک کی ایک شکل ہے لیکن یہ وہ شکل نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگی یہ چھوٹا شرک ہے ریاکاری ہو گیا یہ چھوٹا شرک ہے یہ قابل معافی ہے شرک اکبر نہیں ہے لیکن شرک کی تو شکل ہے افرائی تا منتخا الاح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا اس شخص نے گرمیوں کی فجر اپنی نیند کی وجہ سے چھوڑ دی اس نے اپنی نیند کو پرائرٹی دی اور اللہ تعالیٰ کو اس نے بیک گراؤنڈ میں کر دیا تو یہ بھی کسی درجے میں شرکی ایک چھوٹی سی شاخ ہے بلکہ دنیا میں جتنی بھی خیر ہے وہ توہین کی کوئی نہ کوئی شاخ ہے اور دنیا میں جتنے بھی گناہ اور شر ہے وہ شرک کا جو شجر خبیسہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی شاخ اور پتہ ہے دنیا کے سارے گناہ اور اگلی آئے تو بڑی رکت انگیز ہے ان انسلاتی و نسخی و محیا و مماتی رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے سب کچھ میں نے اپنے رب کے لیے وقف کر دیا ہے اللہ اکبر توحید کی عملی شکلیں بھی بتا دی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا تھا پھر توحید کی بات دوبارہ وہ بھی ضالعی اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے وہ انا اب مسلم کہ سب سے پہلا مسلم میں خود بن جاؤں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار میں خود بنوں نماز پڑھتے پوچھو کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکے میں رہتے ہوئے مدینہ جا کے نماز پڑھی ہے کوئی روایت ہی بتا دیں یا مدینہ جی میں رہتے ہوئے مکے آ کے نماز پڑھی ہو جا کے پڑھتے ہیں بس سنا کے سن پڑھ پڑھا کے نہیں ہے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ پہلا مسلم میں بنوں تو یہاں پر بھی مسلم لفظ آیا جو مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ اب ان شاء اللہ ہو جائے گا ملتا کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی انڈورس کر دیا اللہ نے تمہارا نام مسلم اور یہاں بھی برعیم اسلام کا ذکر آ رہا ہے کہ فرما دیجئے میں ان کے دین پر ہوں جو مسلم تھے اس کے بعد میرا خیال ہے جس میں غیرت کی رسی بھی ہے نا وہ اپنے آپ کو فخری مسلم ہی کہے گا کبھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشید کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں آئے گا اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں یہ جو اہل سنت یا حاب الحدیث ایز اے فکر استعمال ہوا یہ بالکل الگ چیز تھی محدثین کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ لوگ اس نام کو مسجد میں فرقہ واریت کی بنیاد بنا کر اس کو پیسٹ کر دیں گے اور انگریز کرا کے لکھوا دیں گے مسجدوں کے دروازوں کے باہر ورنہ تو وہ اس وقت یہ لکھ کے جاتے کہ یہ کام نہ کرنا البتہ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اہل سنت کا مطلب یہ ہم بھی لکھتے ہیں نوجوانان اہل سنت اور مجھے بھی لوگ کہتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ نہ لکھا ہو تو لوگ کہیں گے اس نے نیا فرقہ بنا لیا ہے. تو یہ نوجوان اہل سنت ہے جماعتیں نوجوانان اہل سنت نہیں پارٹی نوجوانانے آنے سنت نہیں تنظیم میں نوجوانانے والے سنت نہیں کوئی پارٹی نہیں کوئی جماعت نہیں عام نوجوان جو اہل سنت کی فکر پہ اہل سنت کی فکر کیا ہے کتاب و کو فائنل اتھارٹی ماننا اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور جہاں ان تینوں میں مسئلہ موجود نہ ہو ان کے خلاف نہ ہو تو وہاں پر اشتہار کرنا وہ پورا منج یہاں پر لکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاپ ڈاٹ کام کے ٹائٹل پیج پہ پورا منیج لکھا ہوا ہے اور یہاں پر وہ سخت بات بھی میں کر دوں چودمیں سپارے کی پہلی آیت ہے سورت الحجر کی ربما روباما کفرو لو کانو مسلمین تمنہ کریں گے قیامت والے دن انکار کرنے والے لوگ کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے طویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں ہے لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹریفک سگنل توڑنا صرف عوام الناس کا جرم ہے اگر ٹریفک سگنل والا صفائی بھی اگر سگنل توڑتا ہے وہ بڑا مجرم ہے بالکل اس طریقے سے اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ مجرم ہے تو مسلمان اس سے بڑا مجرم ہوگا کہ اللہ کو مان کر بھی بغاوت کرے اسے تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسلم کہلوانا چاہیے اسی مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے اندر گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ ہے جو ہے وہ فرقہ واریت علماء بزرگ اور اتحاد امت اب یہ تین چار منٹ میں یہ اگلی یات آیات انشاءاللہ اللہ تعالی کور ہو جائیں گی گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں جبکہ وہ ہر شے کا پالنے والا ہے جو ساروں کا پالنے والا ہے اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا مشکل پوچھا حاجت روا اور اپنا جو ہے وہ پالنے والا مان لوں اس کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے ولا تقسب کلسم اللہ علیہ اور کوئی شخص بھی کوئی برائی نہیں کماتا مگر اس کا ببال اسی پر ہوگا ولا تذر واضر تم وزرا اخرا اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کافروں کو کہ نبی کی بات نہ مانو ہم دن تمہیں بچا لیں گے تو اس کا ردار ہے کہ کوئی نہیں کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہاں کسی کے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھا سکتا ہے وہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے گناہ کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھ میں بھی لیکن ان دوسروں کے بھی گناہ میں کمی نہیں آئے گی یہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ فارے ہو جائیں گے تو قیامت والے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اب مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ جنت میں لے نہ جاؤں اور ایک طرف بخاری اور مسلم کے دیس بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام امبیا بھی نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ شیخ القادر جنانی کا درجہ انبیاء سے بھی زیادہ مانتے ہیں یہ لوگ بلے آزب اللہ تعالی قیامت والے دن شفاعت کا حق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ہے وہ بخاری اور مسلم کی درجن و حدیث بلکہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے وہ مسئلہ نمبر چار ہے شفاعت اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی سما اللہ مرجی حکم پھر تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس ہی ہے کوئی نہیں ہے اکیلا رب سورہ مریب کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اکیلے شخص کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ اکبر اور وہ پارٹیکولر عیسا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کرشچن کہتے تھے عیسا علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے اللہ نے سنایا عیسا علیہ السلام کیا ہر انسان اکیلے انسان کے شکل میں اللہ کے حضور ون ٹو ون پیش ہوگا اللہ اکبر پھر تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وہ تمہیں پھر بتا دے گا جس معاملے میں تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے دنیا میں بے شک جھگڑے کرتے رہو آخرت میں تو وہی ہونا ہے جو اللہ کا قانون ہے وہ البی جا اور وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں اپنا وَرَفَعَ اباد فعو کباب اور تم میں سے باز کو بعض پر دی ہے کسی اس، اس درجے کسی کو درجے اس سے مراد ہے کس کو مالی اعتبار کے اعتبار سے اچھے سٹیٹس میں رکھا کسی کو غریب رکھا یعنی کسی کو مال دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا دونوں پر ازمائش ہے وہ اگلی بات اسی کے ساتھ ہے تو کسی کو درجوں میں اوپر رکھا کسی کو نیچے کم فی ماں آتا کم. تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اس میں تمہیں آزمائے تم اپنے شاکلا کے اندر رہ کر جو سورہ بنی سر میں آتا ہے ہر بندے کو علی سے سکم چانس دیے گئے اپنے اپنے شاکلہ کے اندر ایک بندے نے محنت کرنی ہے جو اس کو مال اس کو ہم نے اپنے ماں باپ خود چوز نہیں کیے اپنی زانت خود چوز نہیں کی اپنے حالات خود چوز نہیں کیے لیکن جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گیون کانسٹینٹس ہیں اس کے اندر رہتے رہتے ہم نے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا جو شخص اس دنیا میں ایسے حالات میں ہے کہ وہ سو میں سے نبے نمبر لے سکتا تھا اور اس نے اسی نمبر لیے وہ ناکام ہو گیا اور کسی بےچارے کے حالات یہ ایسے تھے کہ سو میں سے پچاس لے سکتا تھا اور اس نے پچاس لے لیے وہ کامیاب ہو گیا اس مثال کو سمجھ لیں میں اپنے آفس میں بھی اکثر بتاتا ہوں خصوصاً میرے تو کافی انجینئرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں ملٹی نیشنل میں بھی جاب کرتے ہیں ان کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جو مزدور گرمیوں کے اندر سڑک کے کنارے پر کھدائی کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حساب اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھنے والے کا حساب برابر ہوگا نہیں اس کا شاکلہ مختلف ہے اس کو اس کے مطابق ازمایا جائے گا اس بےچارے کی کبھی جماعت چھوٹ گئی یا نماز لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے اس کو مجبوری میں روزہ چھوڑنا پڑ گیا اس پہ وہ گرفت نہیں ہونے والی لیکن جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے پورا دن بیٹھ کے آفس میں اپنی ای میلز کو چیک کر رہے اور یو کے اوپر میچ بھی دیکھ رہے اور مسجد میں جب زور کی نماز ایک یا ڈیڑھ بجے ہوتی ہے اس وقت ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ کہہ کہ میرا حساب اسی طرح ہونا ہے جس طرح اس بچارے نے بھی نماز لیٹ کر دی تو میں نے بھی کھا ہے لیٹ کر دی جماعت چھوڑ دی تو کیا اکل مانتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ رہا ہے ہم تمہیں ازمائیں گے جو کچھ فی ما آتاکم جو تمہیں سرکمسٹانس دیے گئے ان کے اندر اندر تمہیں ازمایا جائے گا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا جو بندہ ایک بےچارا اس کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اسے بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے اسے اللہ تعالیٰ یہ اسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ پوری پوری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑے یا جمعرات اور سمار کے روزے رکھے وہ نفلی باتیں اسے نہیں ریکوائرڈ ہیں بس وہ موٹا موٹا فرض پورا کر دے اس کے لیے کافی ہے جس کے رات بالکل معاشی اعتبار سے بھی بہتر ہے سرکم بہتر ہے اور وہ کہے کہ جی میں نے کر لیے تو کیا ہوا ولے آز تعالیٰ یہ بات یاد رکھیے گا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ان کا سری القاب بے شک تمہارا رب عذاب میں بھی جلدی فرمانے والا ہے سزا دینے والے سزا دینے میں بھی جلدی فرمانے والا ہے جلدی ہے جی پتہ ہی کوئی نہیں چلنا پرانے پاڑ میں آتا ہے کیا مزہ دن لوگ کہیں گے ہم دنیا میں ایک زیادہ دن رہے بس اس سے زیادہ نہیں رہے یہی ہوگا اور اس حوالے سے ایک میں آخر میں آپ کو بتاؤں یہی سوز و گداس اور رکت پیدا کرنے والا میرا لیکچر میں نے اپنا قبلہ جب صحیح کرنا ہوتا ہے نا تو میں اپنا ایک ہی لیکچر سینکڑوں لیکچر میں سے سنتا ہوں اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں وہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام اتنا مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج سترہ احادیث قرآن پاک سے بھی مختلف جگہ سے رکت انگیز آیات فکر آخرت کے حوالے سے اور دنیا کو کنڈم کرنے کے حوالے سے تزکی نفس کے حوالے سے دنیا پرستی کے انجام کے حوالے سے قرآن پاک سے تقریباً آٹھ نو مقامات سے آیات اور سترہ احادیث جن میں سے پندرہ بہاری اور مسلم سے ہیں اور ایک جامعہ ترمزی اور ایک المستر حاکم سے وہ سترہ حدیث سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رکت انگیز احادیث کی روشنی میں تک تذکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کی ہے ڈیر گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے وہ لغفور الغفور اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ بیلنس فرماتا ہے ازام میں بھی جلدی دینے والا ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے سورت الانام کی عائد نمبر 165 بھی مکمل ہوئی اور الحمد للہ الانام بھی مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے صورت العراف سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمیں ہمارے دلوں سے بحف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ اکرام اہل بیت عزام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات کے مطابق سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ